ویلکم پروگرامنگ ابھی تک ہم ان پٹ ایونٹس کی بات کر رہے تھے لاسٹ کئی لیکچر سے اور ہم نے کی بورڈ ایونٹ ماؤس ایونٹ ملٹی ٹچ ایونٹس ڈیٹیل میں ڈسکس کیے اور ملٹی ٹچ میں ہم نے دو طرح کے ایونٹس ڈسکس کیے ایک بیسک ایونٹس جو آپ کے کور ایونٹس ہیں جو ڈفرینٹ ٹچ اور ٹچ موومینٹس پہ آتے ہیں اور پھر ایک جسے ہم نے مینوپلیشن ایونٹس جو ملٹیپل ٹچز کو کمبائن کر کے آپ کو ہائر لیول مور ایبسٹریکٹ انفارمیشن دیتے تھے لائک پینچنگ یوزر ٹو فنگرس یوز کر کے اسکرین میں پینچ کر رہا ہے یا زوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا ٹو فنگر سے روٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا سوائپ کی کوشش کر رہا ہے تو یہ کچھ بیسک اسپیننگ اور ٹرانسلیشن اور روٹیشن اور اسکیلنگ اس کاموں کے لیے کچھ مینیپلیشن ایونٹس تھے اور اس کی ہم نے دو ایگزامپلس لیں ایک ایگزامپل ہم نے بیسک ایونٹس کی لیے جس میں ہم نے ساری جو فنگرز یوزر جتنی بھی فنگرز ٹچ کر رہے انہیں سکرین پہ ایک ونڈو میں ٹریک کیا یعنی ہر ایک کے ساتھ ہم نے ایک امیج شو کیا تھا اور مینپولیشن ایونٹس کی ایگزامپل کے لیے ہم نے ایک سپن ویل لیا تھا اور وہ جتنی سپیڈ سے روٹیٹ کرتے تھے وہ اتنی سپیڈ سے روٹیٹ ہوتا تھا اس میں ہم نے انرشیا دیا انرشیا کی ہم نے ڈسکشن کی انرشیا یہ ہوتا تھا کہ جب یوزر اپنا ایکشن چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد بھی موومنٹ کنٹینیو رہے اسے انرشیا کہتے ہیں جب ہم نے یہ ڈسکشن شروع کی تھی تو اس وقت میں نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ایک تو ڈبلو پی ایف کے کانٹیکسٹ میں ہم راؤٹیڈ کمانڈ راؤٹڈ ایونٹس ڈسکس کریں گے اور پھر ایک کمانڈس ڈسکس کریں گے تو راؤٹڈ ایونٹس ہم نے ڈسکس کیے تھے کہ جس طرح ڈپینڈنسی پراپرٹیز ڈاٹ نیٹ پراپرٹیز کے اوپر کچھ ایڈ آن فیچرس دیتی ہیں اسی طرح سے راؤٹیڈ ایونٹس اپ ڈا جا سکیں جس طرح اس کے اندر ریٹریو ہو سکتی تھیں تھی. اب ہم اس نیکسٹ کی طرف جا رہے ہیں جو کہ کمانڈ ہے کمانڈس کیا ہوتی ہیں کمانڈس کو ہم ایگزامپل سے سمجھیں گے ان جنرل یہ کہہ سکتے ہیں کنکریٹ ایک یعنی ایونٹ ہوا ایک سورس نے جنریٹ کیا اور اس کے اگینسٹ کچھ لسنرز ہیں جو اس پہ ایکٹ کرنا چاہتے ہیں کمانڈ کیا ہے کمانڈ کی ایگزامپل لیتے ہیں فار ایگزامپل ہمارے ہر اپلیکیشن میں شاید کٹ کاپی پیسٹ ہوتا ہے کٹ کاپی پیسٹ کو اگر آپ سوچیں تو کٹ کاپی پیسٹ مینیو سے بھی انوک ہو سکتا ہے اس کے اگینسٹ ٹول بار میں کی بورڈ شارٹ کٹ بھی ہو سکتا ہے اور رائٹ کلک مینیو میں بھی آ سکتا ہے اگر ان ساروں کے جو ڈفرنٹ یو آئی ایلیمنٹس ہیں ان کا آپس میں یو آئی ایلیمنٹ کا انٹرفیس میں کوئی تعلق نہیں لیکن ساروں نے ایک ہی ایکشن پرفارم کرنا بڑا سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان چاروں سے ہم ایک فنکشن کال کر لیتے ہیں یعنی یہ چاروں ہینڈلز, ہینڈلرز ہینڈل کرتے ہیں اور ان چاروں سے ایک فنکشن کال کرتے ہیں یا یعنی چاروں ہینڈلرز پہ ایک ہی فنکشن کا نام لکھ دیتے ہیں لیکن ایک اور کمپلیکشن ہے کہ اگر یہی کٹ کاپی پیسٹ کی اگزامپل دیکھیں تو پیسٹ کو صرف تب انیبل ہونا چاہیے جب ایکچولی کلپ بورڈ میں کچھ کوپیڈ ہے یعنی اگر میں نے کچھ کاپی کیا ہے تو ہی میں پیسٹ کر سکتا ہوں ادروائز تو پیسٹ ڈسبلڈ ہونا چاہیے اور نارملی میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ پیسٹ نہیں کر سکتے تو پیسٹ کی آپشن ڈس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سیم ہینڈلر لگا دینے سے کام کافی نہیں ہوا اس کے بعد آپ کو یہ چیک کرنا ہوگا کہ لیٹ سے آپ کے پاس کلپ بورڈ میں کچھ نہیں ہے اس وقت تو آپ جا کے یہ سارے کنٹرول کو ڈسیبل کریں یعنی آپ ٹول بار والا بٹن بھی ڈسیبل کریں مینیو والا بھی ڈسیبل کریں اگر رائٹ لکھ مینیو میں آنا ہے وہاں بھی ڈسیبل کریں شارٹ کٹ بھی نہ ایکٹیو ہو تو یہ جو ساری آپشنس ہیں یہ اگر انلیس کہ میں ایک لسٹ آف کنٹرولس مینٹین کروں کہ یہ کٹ کی کمانڈ کہاں کہاں کہاں سے انوک ہو سکتی ہے اگر میں یہ لسٹ نہ بناؤں تو یہ انیبلنگ ڈسیبلنگ کرنا میرے لیے ایک مشکل کام ہے یعنی اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ انیبل ہو جب کچھ چیز کلپ بورڈ پہ کاپی کی تو اس ٹائم پہ آئٹم کرتے ہیں یا جو یہ آپریشن کرتے ہیں تاکہ میں ان ساروں کو ڈس کروں کمانڈ اس کے لیتی ہیں کمانڈ کیا کمانڈ اگر میں کہوں کہ کوئی بھی کلاس جو ایک آئی کمانڈ انٹرفیس امپلیمنٹ کرتی ہے وہ فور ڈبلو پی ایف ایک کمانڈ ہے اور آئی کمانڈ انٹرفیس میں کیا ہے اس یہ بہت سمپل انٹرفیس ہے ایک تو اس میں ایگزیکوٹ ہے ایگزیکیوٹ مینس کہ جو بھی یہ کمانڈ ہے وہ کمانڈ ایگزیکیوٹ کرو لائک like, اگر کٹ کمانڈ ہے تو ایکچولی کٹ کر کے کلپ بورڈ میں ڈالو یا پیسٹ ہے تو کلپ بورڈ سے جو بھی جہاں بھی پیسٹ کرنا ہے وہاں پہ پیسٹ کر کرے گا سیکنڈ آپشن ہے کین ایگزیکٹ کیوٹ کا مطلب یہ کہ کیا اس کرنٹ سینیرو میں کمانڈ ایگزیکٹ ہو بھی سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی فار ایگزامپل ابھی ہم نے پیسٹ کی بات کی اگر کلپ میں کوئی کنٹینٹ نہیں ہے تو پیسٹ کی کمانڈ کو کین ایگزیکٹ پر فالس ریٹرن کرنا چاہیے اور پھر ایک کین ایگزیکٹ چینج کا ایونٹ ہے اور can execute changed کا ایونٹ اگر کوئی لسن کر رہے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ کیسے ہی کسی کمانڈ کی ایگزیکشن کی possibility ختم ہوئی ہے یا کنٹینٹ آیا ہے تو ساتھ ہی can execute changed ایونٹ فائر ہوگا اور وہ بتائے گا کہ آپ پیسٹ ہو سکتا ہیں اور similarly جب اگر کسی وجہ سے اس کا وہ کنٹینٹ ختم ہو گیا ہے اور پیسٹ نہیں ہو سکتا تو آئے گا اور وہ بتائے گا اب یہ کمانڈ ایگزیکٹ نہیں ہو سکتی تو یہ کمانڈ کے اندر یہ ساری انفارمیشن آ گئی کہ ایک کمانڈ یا ایک آپریشن کیسے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اور یہ چیز چینج ہو رہی ہے یا نہیں تو اگر اس طرح سے ایک کمانڈ کو سوچیں اور اس کے ساتھ ہم یہ سوچیں کہ given دس یہ جو آئی کمانڈ کا انٹرفیس ہے میں تین بناوں, command, command, command, ان کے اندر یہ تینوں ہوں گے انسٹینس کو کسی جگہ اسٹور کرنا ہوگا لیٹ سے میں نے اسٹور کر لیا اب مجھے کیا کرنا ہے کہ جس ٹائم پہ وہ بٹن کلک ہو کاپی کا یا مینو سے سلیکٹ right ہو ان تینوں کے ہینڈلرو کال کرنا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور کام بھی کرنا ہے اس کے علاوہ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ یہ جو کمانڈ ہے اس کا کین ایگزیکٹ چینج ایونٹ بھی کرنا پڑے گا اور اس کی بیسس پہ جو مینیو بار کا ایز ہے چینج کرنا ہوگا یا جو, آ, جو ہمارا والا, والا, menu, ان ساروں کو کرنا ہوگا. تو اگر دیکھیں تو ہم نے اوریجنل مسئلہ ابھی تک نہیں کیا اور ہمیں ان یا ان کے لسٹ نہ رکھنی پڑے جو سارے کاپی انو کرتے ہیں تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ میں اسکینک چینج کو تو کمانڈ ان اٹ سیلف یہ پرابلم نہیں سالو کرتے لیکن سارے یو آئی ایلیمنٹس لائک بٹن اٹ سیلف اور مینیو بار آئٹم اور کنٹیکسٹ مینیو بار آئٹم یہ سارے کے سارے کمانڈ سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی کمانڈ سپورٹ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ان سب کے اندر ایک کمانڈ نام کی پراپرٹی ہے اور اس پراپرٹی کو اگر ہم کسی کمانڈ پہ سیٹ کر دیں پہلی چیز تو یہ ہوگی میں بٹن بنایا ہے اور اس کی کمانڈ سیٹ کر دی ہے پیسٹ کمانڈ تو جیسے ہی کلپ بورڈ میں کانٹینٹ ہوگا وہ اینیبل ہو جائے گی جیسے ہی نہیں ہوگا وہ ڈس ایبل ہو جائے گی یہ فیسلٹی ہمیں کمانڈ کی وجہ سے ملی اور یو آئی ایلیمنٹ کی وجہ سے ملی جو کمانڈ سپورٹ کرتا ہے تو ہمیں یہ اس کے لیے کمانڈ انفراسٹرکچر کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں کمانڈ انفراسٹرکچر کیا ہے کہ آپ کوئی بھی آبجیکٹ جو آئی کمانڈ امپلیمنٹ کرے وہ ایک کمانڈ ہے ڈبلو پی ایف کے کانٹیکسٹ میں اور کوئی بھی آئی کمانڈ امپلیمنٹ کرنے والی چیز کسی بھی یو آئی ایلیمنٹ فار ایگزامپل بٹن کے ڈاٹ کمانڈ جو پراپرٹی ہے اس میں دی جا سکتی ہے اور جب آپ یہ پراپرٹی دے دیتی ہیں تو اب اس اس کے بعد اس کا آپریشن یہ ہوگا کہ اگر وہ بٹن کلک ہوتا ہے تو اس کمانڈ کا ایکزیکیوٹ کال ہو جائے گا اگر اس کا can execute true return کرتا ہے تو بیسیکلی اب آپ کو اس کا آن click ہینڈل نہیں کرنا پڑے گا اس کو ہینڈل کیے بغیر آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ہینڈل لکھا گیا ہے جو کیا کر رہے ہیں if can execute returns true then call execute of the کمانڈ اور اس کا enabled کنیکٹ ہو گئے ہماری کمانڈ کے کین ایگزیکٹ چینج سے تو جیسے ہی وہ چینج ہوگا کین ایگزیکوٹ ہمارے پروپریٹ بٹن ڈسیبل اور انیبل ہو جائے گا اب اگر ہم اوریجنل پرابلم کی طرف آئیں کہ ایک مینیو بار میں آئٹم ہے ایک ٹول بار میں آئٹم ہے اور ایک کنٹیکسٹ مینیو میں ایک آئٹم ہے اگر ان تینوں کو ہم سیم کمانڈ دے دیں یعنی ایک کمانڈ کا آبجیکٹ بنائیں اور وہ ان تینوں کے سائن کر دیں ان تینوں کی ڈٹ کمانڈ پراپرٹی میں تو دیٹ مینس کہ یہ تینوں اکٹھے ہوں گے کیونکہ وہ ایک ہی کمانڈ کی پروپرٹی ہے اس کا کین ایک چینج ہوگا تو تینوں کی ساتھ از انبلڈ چینج ہو جائے گا اسی طرح سے اگر اگر میں اس کو ایگزیکیوٹ کروں گا کسی بھی طریقے سے یعنی کلک کروں گا یا مینیو بار سے سلیکٹ کروں گا کنٹیکسٹ مینیو سے سلیکٹ کروں گا تینوں کیسز میں اگر اس کا ہے تو کمانڈ ہمیں جرنلائز uh, کرتی ہیں کو کہ میں کوئی ایکچوئل ایکشن ہے اور وہ ایکشن کسی وقت ہو سکتا ہے اور کسی وقت نہیں ہو سکتا فنکشن کرتا ہے اور وہ اسکین ایگزیکیوٹ اور ایگزیکیوٹ کی مدد سے اس کو ایپسٹریکٹ کر دیتی ہیں اور اس پوری ایپسٹریکشن کو میں کسی بھی یو آئی ایلیمنٹ کو اسائن کر سکتا ہوں اس کے علاوہ کمانڈس ان پٹ بھی سپورٹ کرتی ہیں فار ایگزامپل اگر میرے پاس کٹ کمانڈ ہے وہ کنٹرول ایکس پہ چلنی ہے یا پیسٹ کمانڈ کنٹرول وی پہ چلنی ہے ان میں ایک آٹومیٹک سپورٹ ہے ان پٹ کی اور پھر یہ جو پہلی ایک میں چیز کہی کہ یو آئی ایلیمنٹس یا کنٹرولس آپ کے کمانڈس کو سپورٹ کرتے Their dot اس کے علاوہ کچھ کنٹرولس کچھ کمانڈس کو ویری اسپیشلی بھی ٹریٹ کرتے ہیں یعنی اگر میں ٹیکسٹ باکس کی بات کروں تو ٹیکسٹ باکس ایکچولی کٹ کاپی پیسٹ کمانڈس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہے اور میں ایون ہم اس کی ایگزامپل دیکھیں گے کہ ایکسٹرنل ایک بٹن ایک بنائیں خود بٹن بنائیں اس کا ٹیکسٹ باکس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کو کنیکٹ کر دیں کہ وہ اس ٹیکسٹ باکس کا کٹ بٹن ہے تو اس کے بعد ٹیکسٹ باکس میں اگر کچھ سلیکٹ کر کے وہ بٹن کریں گے تو ٹیکسٹ کٹ ہو کے کلپ بورڈ میں آ جائے گا تو کچھ کنٹرول کچھ ایلیمنٹس کچھ کا ڈسکرپشن یا کمانڈ کو ہم نے اس طرح سے ڈیفائن کیا کہ ایک آبجیکٹ ہے اور اس کے اندر ایکزیکیوٹ اور کین ایکزیک کنٹینڈ ہے اگر اس ساری چیز کو دیکھیں اور اس کے بعد اس پوری کی پوری کمانڈ کو ایک کنٹرول سے کیسے کنیکٹ کرنا ہے تھرو پراپرٹی اس ساری چیز کو دیکھیں تو بیسیکلی ہم نے اچیو کیا کہ اب ہم یہ اس میں سے بہت سارے کام زیمل میں کر سکتے ہیں اور ڈیکلیریٹیولی کرنے کا اگین فائدہ یہ ہے کہ ہمارا کوٹ بہائنڈ چھوٹا ہوگا سمپلیفائی ہوگا اور ہم زیمل میں صرف مینشن کر دیں گے کہ یہ بٹن ہے اور اس کے against یہ command ہے originally ہمیں کیا کرنا پڑنا تھا اگر ایک ہی کمانڈ کو ملٹیپل سورسز سے انووک کرنا ہے تو ان سارے سورسز پہ ہمیں ہینڈلرز لکھنے تھے اور ان سارے ہینڈلر سے ایک کامن ہینڈلر کال ہونا تھا ایک جگہ پہ اس میں چیک ہونا تھا اگر اس کی اس کی انیبل ڈسیبل چینج کرنا ہے ان سارے کنٹرولز کو واپس انیبل ڈیسیبل کریں اب کوڈ بہنڈ میں ایک کمانڈ ہوگی اور یہ سارے بٹنز اس کمانڈ کو کنیکٹ کریں گے اور یہ تو ابھی تک ہم نے اگزامپل لی کہ ہم کمانڈ کا آبجیکٹ خود بنائیں یعنی کو امپلیمنٹ کریں execute, execute اور, ہو اور یہ باقی دو کریں یہ تو ایک سینریو ہے لیکن WPF ہمیں بہت ساری بلٹ ان کمانڈز بھی دیتا ہے اور بلٹ ان کمانڈز کا آپ سوچیں گے کہ ایگزیکٹ اور کینزیک کہاں سے آئے گا وہ ایکچولی ہمیں پرووائڈ کرنا ہوگا بٹ تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے اور بلٹ ان کا فائدہ ہمیں بہت زیادہ انٹر آپریبلٹی میں ہوتا ہے اس کی ہم اگزامپل دیکھیں گے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈبلو پی ایف میں بلٹ ان کمانڈز کون سی ہیں اور تھوڑا سا آئیڈیا لیتے ہیں کس طرح کی کمانڈز ہیں یہ میں نے کچھ کیٹیگریز میں نے ڈیوائڈ کیا ہے فار ایگزامپل ایپلیکیشن کمانڈز ہیں جس میں ایپلیکیشن کلوز کرنا کاپی کٹ ڈیلیٹ فائنڈ ہیلپ نیو اوپن پیس پرنٹ ایٹسٹرا یہ سیو انڈو یہ ساری کمانڈس ہیں اور یہ کمانڈس ایکچولی کریں گی کیا یہ ٹوٹلی اپلیکیشن ڈپینڈنٹ ہے یعنی ریڈو اینڈو کیسے ہونا ہے یہ ہر اپلیکیشن میں ڈفرینٹ ہوگا بٹ ان کمانڈس کے نیمس یا ان کمانڈس کے ایک ڈیفائنڈ ہیں کہ یہ اسٹینڈرڈ کمانڈس ہیں کمپوننٹ کمانڈس ہیں جس میں موو ڈاؤن لیفٹ رائٹ اسکرال اسکرولنگ کمانڈس ہیں اس کے بعد میڈیا کمانڈس ہیں جیسے چینل ڈاؤن اپ والیوم والیوم انکریز ڈیکریز فاسٹ فارورڈ نیویگیشن کمانڈس ہیں جس طرح براؤزنگ میں یوز ہوتی ہیں براؤز بیک فارورڈ ہوم اسٹاپ ایٹسٹرا اور پھر ایڈیٹنگ کمانڈس ہیں لائک like الائن جو ایک ورڈ ایڈیٹر میں یوز ہوتی ہیں اور اس طرح کی بہت ساری کمانڈس ہیں اور ان کی لسٹ مل جائے گی کہ یہ کیا کمانڈس ایگزسٹ کرتی ہیں تو ان ساری کمانڈس کا فائدہ کیا ہے یہ ہم ابھی دیکھیں گے کہ ان کو ہم زیمل میں بہت ایزیلی یوز کر سکتے اور یہ ساری کمانڈس راؤٹیڈ یو آئی کمانڈس اور راؤٹڈ یو آئی کمانڈ کی کلاس کے اندر جو کمانڈ سے ہے اور جن کے اسٹینڈرڈ نام ہیں مثلاً میڈیا کے اندر اگر آپ نے پلے کرنا ہے تو play بٹن کا ایک اسٹینڈرڈ نام ہے پلے یا بیک بٹن کا ایک نام ہے بیک یا کٹ کاپی پیسٹ کے, standard نام ہیں. تو اس کے اندر ایک text property ہے اور ایکچولی اگر ہم اس ٹیکس پراپرٹی کو یوز کریں تو ہمیں ایون یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اس کا لوکلائزڈ ورژن فار فری مل جاتا ہے فار فری مینس کہ یوزلی اگر آپ کسی اسٹرنگ کو لوکلائز کرنا چاہیں یعنی میں کوئی لیبل لکھنا چاہتا ہوں کٹ اور میں چاہتا ہوں وہ لوکلائزڈ ہو لوکلائزڈ کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے اپنی جو سسٹم ہے آپریٹنگ سسٹم اس کا لوکل سیٹ کیا ہوا ہے لیٹ سے فرینچ سیٹ کیا یا جرمن یا جو بھی لینگویجز ونڈوز سپورٹ کرتی ہے اور آپ کی جو اپلیکیشن آپ ڈیولپ کر رہے ہیں آپ نے اپنے سٹرنگ کی ٹرانسلیشن دی ہیں ان ساری لینگویجز میں تو وہ بیسڈ آن سسٹم لوکیل اپروپریٹ ٹرانسلیشن پیک کر لے اور جو زیادہ ظاہر پاپولر اپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ بہت ساری لینگویجز سپورٹ کرتی ہیں تو یہ ایک ایفرٹ ہوتی ہے جتنے زیادہ سٹرنگز آپ کو ٹرانسلیٹ کرنے ہیں اتنی زیادہ ایفرٹ ہے اگر آپ سٹینڈرڈ کمانڈز کی بات کریں تو یہ تھوڑی سی ایفرٹ چھوٹی سی ایفرٹ ریڈیوس ہو گئی کہ ان کمانڈز کے اندر لوکلائز پہلے سے موجود ہے تو اگر میں کٹ کاپی پیسٹ کا لوکلائزڈ ورژن یوز کر لوں جو ان کمانڈز جو پری ڈیفائنڈ کمانڈز کے اندر ہی موجود ہے تو مجھے ان کے ٹرانسلیشنز خود نہیں دینی پڑیں گے تو ہم لوکلائزیشنز کی بات کریں گے جب ہم ریسورسز کی بات کریں گے کہ اپنے کی کیسے دے سکتے ہیں بٹ فار ناؤ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایگزٹنگ کمانڈس ہیں ان کا لوکلائز ورژن ابھی ہم یوز کر کے دیکھیں گے اس کے بعد ہم نے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ساری کمانڈس ہیں یہ کمانڈس خود کچھ امپلیمنٹ نہیں کرتی ہیں. یعنی ان کمانڈس کے اندر ایگزیکیوشن کا میکینزم نہیں ہے یہ صرف ایک انومریشن ہے اور ان کے ٹیکسٹ ویلیو ہے کہ اسکرین پہ کیسے اپیئر ہوں اور ایک یونیک آئیڈینٹی ہے کہ لیٹ سے یہ اپلیکیشن کمانڈس اور کٹ کمانڈ ہے یہ کٹ کمانڈ ہے یہ اب اس کی ہے لیکن وہ کٹ کرنا کیسے یہ تو ٹوٹلیشن totally ڈیپینڈنٹ ہے تو اسے ہم ایک ایگزامپل کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں اور ان کی امپلیمنٹیشن کدھر سے آئے گی تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس سمپل ایک بٹن کو کوئی کمانڈ ڈیسائن کیسے کر سکتے ہیں مثلا اگر ہم نے اپلیکیشن کمانڈ تو ہم سمپل ہیلپ ہیں ی طرح میں نے ابھی لوکلائز ورژن کی بات کی تو ہم ہیلپ بٹن ڈاٹ کنٹینٹ کے اندر ایک ٹیکسٹ پراپرٹی ہے جو راؤٹ کمانڈ میں ایڈ ہو رہی ہے وہ ہم کر سکتے ہیں تو اگر یہ جو صرف دو ہم نے کمانڈ سیٹ کیٹ کرنے سے تو صرف اس کا ٹیکسٹ سلیکٹ ہوا دوسرا جو کمانڈ سیٹ کی ہے جو ہیلپ بٹن کی ہے اگر صرف اتنا کریں تو یہ بٹن ڈسبلڈ اپئر ہوگا کیوں ہوگا؟ کیونکہ ہم نے اس کی کوئی execute, execute کی کہیں نہیں دی یعنی جو راؤڈ کمانڈ ہے وہ آئی کمانڈ ہے بٹ وہ رہے گی جب تک ہم اسے یا کی نہیں دیں گے اسے راؤٹ یو آئی کمانڈ کیوں کہتے ہیں یا راؤڈ یو آئی کمانڈ تو میں نے آپ کو بتایا راؤڈ کمانڈ سے ڈیرائیڈ ہے اور ان دونوں میں صرف ایک ٹیکس پر لیکن routed کمانڈ کو routed کیوں کہتے ہیں بیسیکلی یہ جو آپ کا ایلیمنٹ ٹری ہے یو آئی ایلیمنٹ اس میں یہ ببل کر سکتی ہے جس طریقے سے آپ کے جو راؤٹڈ ایونٹس ہیں وہ ببل کرتے ہیں ہم نے کہا تھا کمانڈس بھی ایک لوزلی version ورژن آف ایونٹس ایونٹس تو ٹائٹ ہوتے ہیں کسی پرٹیکولر سورس سے جبکہ کمانڈس کس طریقے سے ٹائٹ نہیں ہوتی تو راؤٹڈ کمانڈس ببل کر سکتی ہیں اور ببل کرنے کا مطلب یہ کہ ببل کر کے کی امپلیمنٹیشن ڈھونڈتی ہیں یعنی اگر ہم ہمیں خود سے آئی کمانڈ لکھتے تو وہ راؤٹڈ نہ ہوتی اس کے اندر کی اگینسٹ ہم نے یہ پری کو امپلیمنٹیشن چاہیے امپلیمنٹیشن کیسے دیتے ہیں امپلیمنٹیشن دینے کے لیے ایک کمانڈ بائنڈنگس ہے ہر یو آئی ایلیمنٹ ہر کنٹرول میں ایک کمانڈ بائنڈنگس کی کولیکشن ہے جس کولیکشن میں جو ایک لسٹ ہے کہ یہ کمانڈ ہے اس کا یہ ایگزیکٹ ہے اور یہ ہے. Execute, دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے وہ آٹومیٹکلیمنٹ ہو جائے گا لیکن ہمیں اور دینا ہوگا. تو ہوگا کیا کہ اب ہم اس کی یہ جو, جو بھی ایلیمنٹ ہے جس کی ہم جس کو کمانڈ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی کمانڈ بائنڈنگس میں یہ کمانڈ ایڈ کریں گے مثلاً ہم نے لیٹ سے ہیلپ کمانڈ ایڈ کرنی ہے تو ہم اپلیکیشن کمانڈس ڈاٹ ہیلپ کمانڈ کو اس کمانڈ بائنڈنگس میں ڈالیں گے اور یہاں پہ آپ کو ایک اور چیز نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی کمانڈس ببل ہو رہی ہیں وچ مینس کہ اگر آپ کے پاس تین چار ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں یعنی جیسے ابھی اگزامپل لی تھی ٹول بار میں ایک ایلیمنٹ ہے ایک مینیو بار میں ایلیمنٹ ہے ایک کنٹیکس مینیو میں ایلیمنٹ ہے جو سارے کے سارے ایک کمانڈ انووک کرتے ہیں لیٹ سے وہ ایک راؤٹیڈ کمانڈ like application کمانڈس ڈاٹ ہے اور کاپی بٹن یا copy مینیو بار click ہوا تو اب آپ کے پاس ایک آپشن تو یہ کہ ان تینوں میں command binding set کر دیں تینوں میں command binding set کریں کہ execute اور can execute کہاں پہ ہونا چاہیے اور ایک اور آپشن یہ بھی ہے کہ ان تینوں کے کسی common parent میں کیونکہ یہ in the end تو ایک یو آئی ہے یو آئی کا ایک روٹ ایلیمنٹ ہوگا جو آفن ہم ابھی تک کی ایگزامپلس میں ایک ونڈو ہوتا ہے اگر ہم اس میں یہ کمانڈ بائنڈنگس ایڈ کر دیں تو چونکہ یہ راؤٹڈ کمانڈس ہیں یہ تینوں اس بائنڈنگ کو یوز کر سکتی ہیں تو ہم صرف ایک جگہ مینشن کر دیں کہ ہماری کاپی کمانڈ کا ایگزیکٹ اور کین ایگزیکٹ کون سا ہے اور تینوں کمانڈ اس کے ایگزیکوٹ کو کال کر لیں کس طریقے سے کمانڈ بائنڈنگ ایڈ کرتے ہیں سمپل ہم دس ڈاٹ کمانڈ بائنڈنگس یعنی ہر ایلیمنٹ یو آئی ایلیمنٹ میں کمانڈ بائنڈنگس کی کلیکشن ہے تو اگر ہم کسی ایلیمنٹ کے اندر ہیں ہم کہہ سکتے ہیں دس ڈاٹ کمانڈ بائنڈنگس ڈاٹ اس سے ایک نئی بائنڈنگ جنریٹ ہوگی بائنڈنگ فار ایگزامپل ہم ہیلپ کے کے اس میں کیا کرنا چاہتے ہیں اپلیکیشنس کمانڈس ڈاٹ یہ اس کمانڈ کی آئیڈینٹیفکیشن ہے راؤٹیڈ کمانڈ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے اور اس کے آگے ہم نے دو اپنے میتھڈ دے دیے ایک ہیلپ ایگزیکیوٹیڈ اور ایک ہیلپ کین یعنی ایک ہیلپ اور ایک help can اب ہم اسی جو ہیلپ بٹن کی کمانڈ ہے اسے اپنے ایک شروع میں ہم نے ایک اباؤٹ ڈائلاگ باکس بنایا تھا جس میں کچھ بیسک کنٹرولس ڈالے تھے وہی ڈائلاگ باکس لیں گے اور اس میں ایکچولی ہیلپ کی فنکشنلٹی امپلیمنٹ کریں گے اور اسی طرح سے امپلیمنٹ کریں گے جیسے ہم نے بات کی ہے کہ کمانڈ بائنڈنگس اگر ہم روٹ پہ بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں تو ہم یہ راؤٹیڈ کمانڈس کی راؤٹنگ دیکھیں گے یعنی ہم جس کمانڈ پہ جس ایلیمنٹ پہ ایکچولی کمانڈ امپلیمنٹ ہوئی ہے اس پہ کمانڈ بائنڈنگس نہیں دیں گے بلکہ ونڈو پہ دے دیں گے تو آلدو کہ اس کیس میں ہمارا سورس ایک ہی ہے یعنی ایک ہی جگہ سے کمانڈ جنریٹ ہو رہی ہے لیکن پھر بھی ہم وہاں پہ دیں گے تاکہ ہم یہ کلیئر کریں کہ یہ راؤٹیڈ کمانڈس راؤٹیڈ ہوتی ہیں اور اس فنکشنالٹی کو ہم امپلیمنٹ کیسے کریں گے ہم ایگزیکیوٹ اور کین ایگزیکیوٹ کی امپلیمنٹیشن دیں گے یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ کیسے امپلیمنٹ ہوئی ہے اس ایگزامپل میں جو مین چیزیں جو پہلے سے ڈفرینٹ ہیں میں سے کی چیز ہے یہ ہم نے پرسمانڈ کلیکشن کی ویلو دی ہے جو ونڈو کا ممبر ہے اس کے اندر ہم نے ایک کمانڈنگ کریئٹ کی, کی کیونکہ ایک لسٹ ہے اس کے اندر ملٹیپل ایلیمنٹ جو ہم انسرٹ کریں گے جو اس کا کنٹینٹ ہوگا وہ اس میں انسرٹ ہو جائیں گے کمانڈ بائنڈنگ اور کمانڈ کیا ہے ہیلپ یہ خالی ہیلپ اسٹرنگ دیا ہے ہم نے کین ایگزیکٹ اس میں ہم نے ہیلپ کینزیکیوٹ لکھا اور executed, help executed. یہ دونوں help can ہماری کوڈ بہائنڈ فائل میں ایگزسٹ کرنے چاہئیں یعنی یہ سیم کلاس کے ممبر ہونے چاہئیں اور یہ پارشل کلاسز ہیں تو دیٹ مینز یہ ہماری کوڈ بہائنڈ فائل میں ایگزسٹ کریں گے اس کے بعد ہم نے ونڈو ڈاٹ کمانڈ بائنگ کو کلوز کر دیا نیکسٹ جو ڈفرینس ہے وہ ہیلپ بٹن اٹ سیلف میں ہے ہم نے جو ہیلپ بٹن دیا اس کے اندر ہم نے مینشن کیا کہ کمانڈ از اکول ٹو ہیلپ جس طریقے سے ہم نے کمانڈ بائنڈنگ میں کمانڈ از اکول ٹو ہیلپ دیا تھا اسی طرح یہاں پہ ہم نے کمانڈ از اکول ٹو ہیلپ دیا اور بٹن کے کانٹینٹ کے اندر اب ہم کیا دینا چاہتے ہیں کانٹینٹ کے اندر ہم ہیلپ لکھنا چاہتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں وہ لوکلائز ورژن آف ہیلپ لے آئیں جو ہر پری ڈیفائنڈ کمانڈ کے اندر اسٹورڈ ہے اس کے لیے ہم نے یہ ایکسٹینشن یوز کی بائنڈنگ والی جس کی ہم نے شروع میں ڈسکشن کی تھی بائنڈنگ والی اس میں ہم نے ریلیٹیو سورس دیا سیلف ریلیٹیو سورس سیلف اور پات دی کمانڈ تو یہ اس کمانڈ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ لے کے آئے گا اور وہ اس جگہ ایکچولی اپیئر ہوگا تو یہ اس میں چینجز ہیں اب اس کی کوڈ بیہائنڈ فائل دیکھتے ہیں اور کوڈ بیہائنڈ فائل تو بہت سمپل ہے صرف جو اسٹینڈرڈ انیشلائز کمپوننٹ ہے اور اس کے بعد دو ون لائنر فنکشنز ہم نے لکھے ہیں ہیلپ کین ایگزیکٹ میں ہم نے سمپلی آلویز ریٹرن تھرو کر دی ہے کیونکہ ہیلپ کا بٹن تو ہمیشہ انیبل ہونا چاہیے اور ہیلپ ایگزیک میں بیسکلی ہم نے ایکسپلور ونڈو میں ایک ویب سائٹ کھول دی ہے جس میں ہیلپ ہے یعنی ہم اپنے انٹرفیس میں ہیلپ امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہم نے ایک ویب سائٹ کھول دی ہم نے پروسیس ڈاٹ اسٹارٹ یوز کر کے تو بہت سمپلی ہم نے ایک نارمل ایونٹ ہینڈلر کیجیے گا یعنی اس کو ڈائریکٹلی ایک بٹن کو ہینڈل کرنے کے بجائے ایک کمانڈ کے تھرو ہینڈل کیا ڈفرینس میں ہائی کرتا ہوں اگر آپ اس کا ٹیکسٹ کا جس کے لیے ہمیں اسے سائٹ پہ رکھ دیں تو ہم نے یعنی کمانڈ مینشن کی کمانڈ میں ہم نے لکھا help. یہ help کیا ہے اس کمانڈ میں کال کرے گا یہ ٹاپ پہ ونڈو ڈاٹ کمانڈ بائنڈنگس میں ہم نے دیا ونڈو ڈاٹ کمانڈ بائنڈنگس میں ہم نے دیا کہ یہ help اور can اس کے ہیں اگر ہم بغیر کمانڈز کے کر رہے ہوتے تو ہم کلک اور اس کے بعد انیبلڈ کو ڈائریکٹلی ہینڈل کر رہے ہوتے یعنی از اینبلڈ اور ناٹ کو جس میں ہم ہیلپ بٹن کے کیس میں تو آلویز انیبلڈ ہے بٹ ادر ہم اس کو آن یا آف کرتے اکارڈنگلی فار ایگزامپل پیسٹ کے کیس میں اگر ملٹیپل بٹنس ہوں تو ہمیں کمانڈ کے کیس میں یعنی ملٹیپل بٹنس جو ایک ہی کام کرنا چاہتے ہیں یا ایک مینیو آپشن اور ایک بٹن تو ہم یہ ونڈو ڈاٹ کمانڈ بائنڈنگ ایسی رہے گی اور وہ سارے بٹن سیم کمانڈ مینشن کر رہے ہوں گے اچھا اب یہ جو ہیلپ ہم نے لکھا ہے یہ خالی جو ہیلپ لکھا ہے یہ بیسکلی کمانڈ کنورٹر ہے جیسے کہ اب تک آپ نے زیمل میں جس طریقے جب بھی ہم اسٹرنگ یوز کرتے ہیں ہم نے گیس کر ہی لیا ہوگا کوئی کنورٹر ہوتا ہے جو اسے کنورٹ کرتا ہے ٹائپ کنورٹر تو ایک کمانڈ کنورٹر ٹائپ کنورٹر ایکزسٹ کرتا ہے جو ساری بلٹ ان کمانڈس کو کنورٹ کر دیتا ہے اگر میں خالی ہیلپ لکھوں تو اسے پتا ہے کہ میرا مطلب ہے .help. اگر میں لکھنا چاہوں تو میں کیسے لکھ سکتا ہوں میں لکھ سکتا ہوں یہ والی use کر کے, x static, .help. اگر کسٹم کمانڈ لکھ رہا ہوں اور خود سے ہائی کمانڈ امپلیمنٹ کر رہا ہوں تو مجھے یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ملے گی بیکاز دین یہ میرا کنورٹر کام نہیں کر سکتا یہ جو کمانڈ کنورٹر ہے یہ صرف بلڈ ان کمانڈ جو چونکہ یہ میں سے ہو گئی اور اور ہو گئے. سنگل بٹن کے ساتھ اگر ایک ہی ایکشن لینا ہے تو ہمیں اپیرنٹلی کوئی فائدہ نہیں ہوا ملٹیپل بٹن کے ساتھ کمانڈ سمپلیفائی کر دیتی جہاں ملٹیپل بٹن نے ایک ہی کام کرنا ہے سنگل بٹن کے ساتھ کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا لیکن ایکچولی ہمیں ایک سیکنڈری بینیفٹ ہوا ہے وہ کیا وہ کیا کہ اب ہم ایف ون بھی پریس کریں گے تو ہیلپ اپیئر ہو جائے گی ایف ون کیا ہے ایف ون ایک ان پٹ جسچر ہے جو ہیلپ کمانڈ نے ڈیفائن کیا ہے یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کمانڈ جیسٹرس ان پٹ جیسٹرس ڈیفائن کرتی ہیں انپوٹ جیسٹرس کی بورڈ جسچر بھی ہو سکتے ہیں ماؤس جسچرس ہو سکتے ہیں اور ہیلپ کمانڈ ایف ون کرتی ہے کٹ کمانڈ کنٹرول ایکس ڈیفائن کرتی ہے تو اس کے لیے مجھے کچھ ایڈ آن نہیں کرنا پڑا بٹ ایک کنوینشن ہے کہ ہیلپ ایف سے چلتی ہے اس نے آلریڈی ایف ون کیا ہوا ہے ایز این ان پٹ تو مجھے وہ فار فری مل گیا کیا اب ایف ون پریس ہونے پہ بھی یہ ونڈو کھل جائے گی اور یہ ہیلپ اپیئر ہو جائے گی اچھا یہ جو کی بائنڈنگس اور ماؤس بائنڈنگس ہیں اسے میں خود بھی کنٹرول کر سکتا ہوں یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کی بائنڈنگ ایڈ کر دوں کسی کمانڈ کو یعنی یہی ہیلپ کمانڈ ہے ہیلپ کمانڈ کی ایڈیشنل کی بائنڈنگس جوڑ دوں تو میں یہ کر سکتا ہوں کیسے کر سکتا ہوں میں اس کے لیے ونڈو جس طرح ونڈو ڈاٹ کمانڈ بائنڈنگس تھیں اسی طرح ونڈو ڈاٹ کرتی ہیں اور انپوٹ بائنڈنگس کیا ہیں انپوٹ بائنڈنگس میں فار ایگزامپل اگر میں کی بائنڈنگ دینا چاہتا ہوں تو میں کی بائنڈنگ کہ ایک کی بائڈنگ منشن کروں گا اور کیا کروں گا اسے کہوں گا کمانڈ ہیلپ ہے اور کی کیا ہے کی از इक्वल टू लेट्स से F2 اگر میں صرف یہ کروں گا تو اس کے بعد میں رن کروں میری F1 سے بھی ہیلپ اپئر ہوگی F2 سے بھی ہیلپ اپئر ہوگی F1 سے کیوں ہوگی کیونکہ وہ پری ڈیفائنڈ ان پٹ جےسٹچر اف دی کمانڈ ہے اور F2 سے کیوں ہوگی کیونکہ میں نے ایک کی بائڈنگ ایڈ کی ہے ونڈو پہ کہ اس ونڈو کے اندر کبھی بھی F2 پریسو تو ہیلپ کمانڈ انووک ہونی ہے اب میں نے دو سورسز ایکچوئلی تین سورسز بنا دی ایک ایف ون ایک وہ ایکچوئل بٹن ہیلپ بٹن اور سیم کمانڈ ہوگی جو ایک جگہ پہ ڈیفائنڈ ہے کہ یہ کمانڈ ہے ہیلپ کمانڈ اس کا یہ ایکزیکیوٹ اور یہ کین ایکزیکیوٹ ہے اگر میں ایف ون پہ چاہتا ہوں ہیلپ اپیئر نہ ہو تو میں ایک اور کی بائنڈنگ ایڈ کر سکتا ہوں جس میں ناٹ اے کمانڈ لکھ دوں یعنی کمانڈ ایک اسپیشل کمانڈ ہے ناٹ کمانڈ اور اس کے آگے کی ایف ون دے دوں اسپیشل کمانڈ سے ایکچولی کی بائنڈنگ ریموف ہو جائے گی اگر میں یہی کام کوڈ میں کرنا چاہوں تو میں دس ڈاٹ انپٹ بائنڈنگ ڈاٹ ایڈ کر سکتا ہوں نیو کی بائنڈنگ اور اس کے بعد نیو کی جیسر اور کی ڈاٹ ایف ٹو یعنی یہ میں نے وہی زیمل والا کام اگر کوڈ میں لکھوں تو اس طرح سے لکھوں گا اور اسی طرح اگر نوٹ اے کمانڈ دے کے ایف ون کو ریمو کر سکتا ہوں جیسے میں نے زمل میں کیا تھا تو اس طریقے سے ہم خود سے کی بورڈ جسچرس ڈیفائن کر سکتے ہیں تو ہم نے ابھی تک کیا کیا ہم نے ونڈو لیول پہ ونڈو لیول پہ کیوں کر رہے ہیں بیکوز کمانڈس راؤٹیڈ ہیں ونڈو لیول پہ کمانڈ بائنڈنگس کی ایک لسٹ ڈیفائن کی اور ایک انپورٹ پٹ کی لسٹ ڈیفائن کی کمانڈ بائنڈنگس کی لسٹ یہ بتاتی ہے کہ کسی کمانڈ کی اگینسٹ وہ کمانڈ جو ہمارے پاس یہ پری ڈیفائنڈ لسٹ آف کمانڈس اس میں سے کسی کمانڈ کے اگینسٹ کیا ہے اس کا کرتا ہے کہ وہ اور اور ہے ہے یا نہیں کو تو یہ کی کی بنی اور دوسری جس میں کی بائنڈنگ یا ماؤس بائنڈنگس ہو سکتی ہیں مثلا آپ مڈل ماؤس بٹن کرنے پہ کوئی ایکشن کرنا چاہتے ہیں تو کی بائنڈنگ اور لسٹ اور بتاتی ہے کہ کس کی پہ آپ نے کون سی کمانڈ رن کرنی ہے کمانڈنگ بتاتی ہے کہ کون سی کمانڈ پہ کون سا فنکشن کرنا ہے اور ایک تو یہ کی کی کے اور دوسرے جو آپ کے یو آئی ایلیمنٹس ہیں ہر یو آئی ایلیمنٹ بتا سکتا ہے اپنی کمانڈ پراپرٹی سے کہ اس بٹن کو اینبل ڈیسیبل اور اس کو کلک پہ کیا کرنا ہے اس کے بعد ہمیں اس کا آن کلک ہینڈل کرنا ہوگا اس کے بعد ہمیں اس کا اس کو انیبل ڈس کی کے سیپریٹلی نہیں کرنی ہوگی اور اس طرح سے ہم ملٹیپل سورسز بنا سکتے ہیں لائک ون ان مینیو بار آئٹم ون این اے بٹن جو سارے ایک ہی کمانڈ انووک کر رہے ہوں اب ہم ایکزامپل لیتے ہیں جس میں ہم جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ایک ٹیکسٹ باکس جس کے ایکسٹرنل بٹنز کٹ کاپی پیسٹ اس پہ آپریٹ کریں تو یہاں پہ اگزامپل کیا ہے کہ جو ٹیکسٹ باکس ہے وہ بلٹ ان کمانڈس کٹ کاپی پیسٹ ان اور کچھ بلٹ ان کمانڈس کو اسپیشلی ٹریٹ کرتے ہے اسے آلریڈی پتا ہے یہ کمانڈس کیا ہیں یعنی وہ ان کمانڈس کو ریئیکٹ کرنا کہ اسے نالج ہے تو ہم ایک زیمل آنلی کوڈ دیکھنے لگیں اور پھر اسے ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے اس ایگزامپل میں ہم نے ایک اسٹیک پینل بنایا ہے اس ٹیک پینل میں ہم نے یہ کٹ کاپی پیسٹ انڈو ریڈو پانچ بٹنس لکھے ہیں اور اس کے بعد ایک ٹیکسٹ باکس ایڈ کیا ہے ٹیکسٹ باکس کا ہم نے نیم رکھا ہے ٹیکسٹ باکس تاکہ اسے ریفر کر سکیں اور ان سارے بٹنس کے اندر ہم نے کمانڈ میں کٹ کاپی پیسٹ انڈو ریڈو لکھا ہے جو ساری کی ساری ہماری اسٹینڈرڈ بلڈ ان پری ڈیفائنڈ کمانڈس ہیں چونکہ یہ پری ڈیفائنڈ کمانڈس ہیں اس لیے یہ کمانڈ کنورٹر سے کنورٹ ہو سکتی ہیں ٹائپ کنورٹر سے اور ان ساروں میں ہم نے ایک کمانڈ ٹارگٹ ایڈ کیا ہے اور کمانڈ ٹارگٹ ہم نے اس میں کیسے ایٹ کیا بائڈنگ والے ہم نے ایکسٹنشن یوز کی اور ایلیمنٹ نیم دیا ٹیکسٹ باکس تو یہ سارے اس جو ٹیکس باکس ہے یہ اس کمانڈ کا ٹارگٹ ہے۔ اور ٹیکسٹ باکس ہم نے کہا ہے کہ اسے پری ڈیفائنڈ نالج ہے کٹ کاپی پیسٹ انڈو اور ریڈو کا تو اسے یہ سیپریٹلی نہیں بتانا پڑے گا کہ اس کمانڈ کو اپ میں ہینڈل کرو اور اس پہ کیا بلکہ وہ آلریڈی ان کمانڈز کو سپورٹ کرتا ہے تو یہ ڈبلو پی ایف کے کنٹرولز کی بلٹ سپورٹ ہے فار سم کمانڈز ہم نے کمانڈ ٹارگیٹ دے دیا اور اس کے بعد ٹیکسٹ باکس کے ساتھ ہم نے کچھ بھی اسپیشل نہیں کیا جب ہم اسے ایکچولی براؤزر میں دیکھیں گے تو یہ جو کٹ اور کاپی ہے یہ کسی وقت یعنی اس کی اور پیسٹ کی اور انڈو اور ریڈو کی ان یہ ایکچولی سارے ہی بٹنس ایسے ہیں جو کسی وقت انیبل ہونے اور کسی وقت ڈسیبل ہونے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ سارے کے سارے آٹومیٹیکلی کنٹرولڈ ہیں ود اے ٹیکسٹ باکس یعنی جیسے ہی ہم ٹیکسٹ باکس میں کچھ ایکشن کریں گے یہ انڈو انیبل ہو جائے گا اور جیسے ہی ہم اسے یعنی وہ اسے انڈو ایکچولی کرتے جائیں گے تو ساتھ ریڈو انیبل ہو جائے گا اور سیملرلی وتھ کٹ کاپی پیسٹ تو ان بٹنس کو جو بٹن کا کنٹرول ہے اور جو ٹیکسٹ باکس کا کنٹرول ہے انہیں ایک دوسرے کی کوئی ڈائریکٹ نالج نہیں ہے یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ WPF میں انٹرنلی لاجک لکھی ہے جو بٹن کو اور ٹیکسٹ باکس کو کوئی آپس میں سیپریٹ ڈائریکٹ کمیونیکیشن دیتی ہے تو ایسی بات نہیں ہے ٹیکسٹ باکس نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ کمانڈز ہیں کٹ کاپی پیسٹ انڈو ریڈو کہ یہ اگر مجھے ملیں گی تو میں نے اسپیشلی ریئیکٹ کروں گا یعنی ٹیکسٹ باکس ان کمانڈز کی وجہ سے انڈائریکٹلی اس کی بائنڈنگز بھی بن گئی یعنی ہم ٹیکسٹ باکس میں یہ سارے چلتے ہیں یہ سارے اور یہ کمانڈس کی تو کی جن کو لے رہے ان کی چل اور اگر یہ کمانڈس کسی اور چینل سے جو چینل کیا ہوگا کمانڈ ٹارگٹ کا میکینزم جو ابھی ہم نے ایک بٹن پہ دیا کسی اور چینل سے یہ کمانڈ مل جائے گی تو بھی ٹیکسٹ باکس ری ایکٹ کرے گا اور وہ اور چینل کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی یو آئی ایلیمنٹ سیم کمانڈ کٹ کاپی پیسٹ انڈو ریڈو جن کو ٹیکس باکس ری ایکٹ کرتا ہے وہ سیم کمانڈ اس ٹیکسٹ باکس کو دے دے اور کیسے دے دے سے کیا مراد ہے وہ کمانڈ ٹارگیٹ میں ٹیکسٹ باکس دے دے تو ایسے ہی ہوگا ایز اف کہ وہ ٹیکسٹ باکس کے اندر یہ کمانڈ جنریٹ ہوئی ہے تو ابھی ہم نے جب شروع میں بات کی تھی کہ کمانڈز ایونٹس کا مور لوزلی کپلڈ ورژن ہے یہ اس طرح سورس ایلیمنٹ ایسوسیٹیڈ نہیں ہے تو اسی طرح سے اب ہم یہ دیکھیں ہم نے کہا کہ یہ کمانڈ اس ایلیمنٹ کے لیے یعنی کٹ کمانڈ فار دا ٹیکسٹ باکس اگر ہمارے پانچ چھ ٹیکسٹ باکسز ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ کٹ کمانڈ اس ٹیکسٹ باکس کو دینی ہے ہم نے ہر ٹیکسٹ باکس کے اوپر سیپریٹ بٹن بنا سکتے ہیں اور ہر کو کہہ سکتے ہیں تم ہر پریس ہونے سے یہ والا ٹیکسٹ باکس میں کٹ ہونا یا یہ بٹن پریس ہونے سے ہم خود کوڈ لکھ کے ملٹیپل ٹیکسٹ باکسز کو کٹ کر دیں تو یہ جو ساری انٹریکشن ہے یہ اس لیے پاسبل ہوئی ہے کہ ہم پری ڈیفائنڈ کمانڈس پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں تو ایز لانگ ایز پاسبل ہم پری ڈیفائنڈ کمانڈس یوز کرنا چاہتے ہیں بیکاز کے کنٹرولس انہیں اسپیشلی ٹریٹ کرتے ہیں ہم کو اسپیشل میڈیا کنٹرول تھرڈ پارٹی لے کے آتے ہیں وہ پری ڈیفائنڈ میڈیا کنٹرولس یوز اس کو کنٹرول کرنا اتنا ہی ہو جائے گا می بی اس کا اپنا انٹرفیس ہائڈ کر دیں اور اپنے بٹنز کے تھرو سے کنٹرول کر لیں ٹوٹلی کسٹم یو آئی سے لیکن یہ ساری چیزیں تب پوسیبل ہوں گی جب سارے ان اسٹینڈرڈ کمانڈز پہ یعنی ایٹ لیسٹ جہاں پہ کمانڈز ایگزسٹ کرتی ہیں انہیں یوز کریں تو اگر ہم یہ جو ابھی تک ہم نے سب دیکھا ہے اس کی سمری دیکھیں سب سے کیا مراد ہے ہم نے ڈبلیو پی ایف کے ان پٹ ایونٹس کی ساری ڈسکشن کی یعنی ابھی تک یہ ساری ڈسکشن ان پٹ ایونٹس کے بارے میں تھی پچھلے تین چار لیکچر سے سٹارٹ کیا تھا ہم نے راؤٹیڈ کمانڈ راؤٹیڈ ایونٹس سے راؤٹیڈ ایونٹس کے بعد ہم نے اٹیچڈ ایونٹس کی بات کی جو کہ بیسیکلی راؤٹیڈ ایونٹس جو ببل یا ٹنل کر سکتے ہیں ان وہ جن ایلیمنٹس پہ وہ ایونٹس ڈیفائن نہیں ہیں ان کے لیے وہاں پہ اگر ہم انہیں ہینڈل کرنا چاہیں تو اس کے لیے ایک اٹچ ایونٹس کا کنسیپٹ ڈسکس کیا ان ساروں کی میپنگ دیکھی ڈیپینڈنسی پراپرٹیز پہ اس کے بعد ہم نے ایگزیکٹ ایکچول کی بورڈ ماؤس اور یہ سارے ایونٹس دیکھے اور اس کے بعد ہم نے ملٹی ٹچ اور پھر ایکچولی ان کمانڈز پہ آئے اور کمانڈز آج ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ایگزامپلز کے ساتھ ڈسکس کی کمانڈز بہت سارے کام زامل میں کرنے دیتی ہیں لاسٹ ایگزامپل ہم نے جو اور ٹیکسٹ کو یوز کیا ہے اس کی کوڈ بہائنڈ فائل کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ان کی آپس میں انٹریکشن ٹوٹلی زمل میں ڈیفائن ہو سکتی ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم انٹرفیس کو بہت زیادہ ڈیکلیریٹیولی سپیسیفائی کر سکتے ہیں اور اس میں کمانڈز بہت ہیلپ کرتی ہیں کمانڈز یہ ہیلپ کرتی ہیں کہ ملٹیپل بٹن سے ایک ہی کام کرنا ہے تو کمانڈز کس طرح سے ہم سپیسیفائی کر دیں ہم نے زیادہ بات کی یو آئی ایلیمنٹ کے بارے میں کیونکہ جو اسکرین پہ اپیئر ہوتا ہے بٹ میں سے بہت ساری چیزیں کانٹینٹ ایلیمنٹ پہ بھی اپلائی ہوتی ہیں جو پر ہونے پہ اپنے نہیں ہے تو یہ تو تھی انپٹ ایلیمنٹس کی ڈسکشن اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک اوورال ایک اپلیکیشن کو آپ سٹرکچر کیسے کریں اور ایونچولی بات کریں گے اسے ڈپلوائے کیسے کریں یعنی اب تک ہم نے بات کر لی سب سے پہلے پراپرٹیز کی ایونٹس کی ایک انٹرفیس اسپیسیفائی کرنے کی اس کا یو ائی ٹری کی اسے سپیسیفائی کیسے کریں اس کی زامل میں ساری ڈیٹیلز کیسے دیں اس کے ہینڈلرز کیسے ہک کریں انپٹ ایونٹس پر کیسے رییکٹ کریں یہ ساری چیزوں کی بات کی اب ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک اوورال ایپلیکیشن جو اپ کی ڈبلیو پی ایف میں بن رہی ہے وہ کیسے سٹرکچر ہو ابھی تک اپ نے جو جواب کہتے ہیں نیو ڈبلیو پی ایف پروجیکٹ تو جو ساری فائلز بنتی ہیں ابھی تک ابھی تک ہم نے اس ساری نہیں کی کہ وہ فائلز کر کیا رہیں رہی تو اب ہم تھوڑا اسٹڈی کریں گے ون بائی ون کہ وہ فائلس کیا کرتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایک آپ کی اپلیکیشن کی فائل بنتی ہے ایک آپ کی مین ونڈو کی فائل بنتی ہے ایک اپلیکیشن اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے ایک شروع میں بات کی تھی جب سی پلس ایس میں بھی ہم نے کچھ بہت چھوٹی سی ایگزامپل لکھی تھی ایک ایونٹ لوپ کی ایک میسج لوپ کی اور پھر ہم نے اس کی دوبارہ بات کی تھی جب ہم ڈبلو کی بیس کلاسز کی بات کر رہے تھے جس میں ایک ڈسپیچر کلاس تھی کہ ڈسپیچر کا ورڈ اس لیے کہ اس میں ایک ڈسپیچ لوپ ہوتا ہے تو تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ یہ لوپ کیا ہوتا ہے اور کیسے ورک کر رہا ہوتا ہے یہ لوپ ایک اپلیکیشن میں آپ کے پاس ون بائی ون اس کے پاس ایونٹس آ رہے ہیں یا کہہ لیں آ رہے ہیں اور اس نے میسجز اپروپریٹ ڈیسٹینیشن تک پہنچانے یہاں پہ destination کیا ہے اور میسج کیا ہے اس سارے کو ہم ابھی اسٹڈی کرتے ہیں تو ایک اپلیکیشن میں آپ کے پاس ایک نمبر آف میسیجز ہیں اور ایک destinations ہیں اور destinations کے لیے سمپلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ونڈو ایک destination ہے اور ایک میسیج لوپ وہ میسیجز اپروپریٹ ونڈو تک پہنچاتا ہے اور ان سے ریئیکٹ کرتا ہے تو ہوگا کیا کہ جب آپ کی اپلیکیشن رن کر رہی ہے لیٹ سے جیسے ہم پہلے ماؤس موو کی ایگزامپل لی یوزر آپ کے اپلیکیشن کے اوپر سے ماؤس موو کرتا ہے اگر یوزر موو کرتا ہے تو آپریٹنگ سسٹم نے ڈیٹیکٹ کیا کسی لیول پہ کہ ماؤس موو ہوا ہے اس کے بعد اس نے ہیٹ ٹیسٹ کے بیسس پہ ڈسائڈ کیا کہ یہ کس یہ جو, جس جگہ پہ موف ہو رہا ہے یہ ایریا کس اپلیکیشن کے کنٹرول میں ہے یعنی آپریٹنگ سسٹم کے لیول پہ اس نے یہ دیکھا کہ آپریٹنگ سسٹم کے لیول پہ اسے پتا ہے کہ آپریٹنگ سسٹم کی ہم نے کتنی ڈسٹنکٹ مین ونڈوز بنائی ہوئی ہیں تو اس نے یہ دیکھ لیا کہ یہ کس ونڈو کے اوپر ہے اس سے یہ پتا چل گیا کہ کس ایپلیکیشن کو میسج جانا ہے اور اس ایپلیکیشن کی ہر اپلیکیشن کی ایک میسج کیو ہے ہر ایپلیکیشن کی ایک میسج کیو بن رہی ہے اور اس میسج کیو میں آپریٹنگ سسٹم نے یہ انٹری ڈال دی کہ ایک ایک بار ماؤس ہوئے موویل کے اس اریا کے اوپر سے جو اس ایپلیکیشن کے کنٹرول میں یہ اس کا کام ہے کہ یہ جا کے نکالے تو ایک میسج لوپ سوچ سکتے کس طرح کا ہوگا ایک میسج لوپ ایک وائل لوپ ہوگا جو وائل لوپ بار بار اس کیو میں سے جا کے ایک میسج نکالے گا اور یہ جو تھریڈ نارملی ابھی تک تو ہم نے سنگل پہ ہم نے بہت ساری کلاسز ملٹی تھریڈ نہیں سپورٹ کرتی ایک ہی تھریڈ میں کرنا ہے تو جب ہم ملٹیپل تھریڈ انٹروڈیوس کریں گے تو ہمیں یہ انشور کرنا ہوگا کہ لیٹ سے ہم نے یوزر انٹرفیس پہ کچھ اپ ڈیٹ کرنا ہے تو وہ یو آئی تھریڈ میں ہی کریں تو ایک یو آئی تھریڈ ہے جو یہ لوپ ایکزیک کر رہے جس لوپ میں ہر بار وہ میسج کیوں میں سے میسج ریٹریو کرتا ہے تو اس نے میسج کیو میں سے جا کے میسج ریٹریو کیا کہ ماؤس موو ہوا ہے اس کے بعد نارملی آپ کی جتنی اگر آپ اسکرین پہ ونڈوز ہیں ان کے اپنے اپنے میسج لوپ ہوتے ہیں یعنی ایک آپ کا مین میسج لوپ کہہ سکتے ہیں جو آپ کا میسج لے کے ٹارگٹ ونڈو تک پہنچا دیتا ہے نے ایک ہی ونڈو والی اپلیکیشن کی بات کی ہے اور ہم ابھی اسی کی بات کرتے ہیں کہ لیٹ سے آپ کے پاس ایک ہی مین ونڈو ہے تو اس کے پاس اگر وہ میسج آ گیا اس کے پاس آنے کا کیا مطلب ہے اس ونڈو کی کیوں میں آ گیا یعنی ایک تو آپ کی اپلیکیشن کی کیو ہے اگر آپ چاہیں اگر آپ یعنی چاہیں دیے, WPF اور ان کو چھوڑ کے خود لکھیں, تو آپ کو خود لوپ لکھ کے خود لوپ لکھیں گے اور ہر بار لوپ میں سے اس کیو میں سے ایک میسج اٹھا کے اسے ایکٹ کریں گے کہ ماوس موو ہوا ہے تو کیا کرنا ہے کی بورڈ موو ہوا ہے تو کیا کرنا ہے کوئی اس طریقے سے آپ کو یہ سارے میسجز خود ہینڈل کرنے ہوتے ہیں جبکہ یہاں پہ یہ کوئی نہ کوئی بیک پہ یہ لوپ رن کر رہا ہے اس کے بعد یہ کنٹرول ہے اسی طرح سے دیکھا اور اکارڈنگلی ریئیکٹ کیا اس میں ایک دو اسپیشل میسیجز ہیں جن کی تھوڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے جس میں سے ایک پینٹ کا میسج ہے اور یہ چونکہ ایک اتنا امپورٹینٹ میسج ہے یہ اکثر آپ کو پڑھتے ہوئے یا کسی جگہ اس کا ریفرنس مل جائے گا حالانکہ آپ ڈبلو پی ایف یا ان ہائر لیول لینگویج میں یا ایبسٹریکٹ گرافکس انٹرفیس میں آپ کو یہ ڈائریکٹ پینٹ کا میسج ہینڈل نہیں کرنا ہوگا بٹ پینٹ کا میسج ایک انٹرسٹنگ میسج ہے کیوں انٹرسٹنگ ہے کیونکہ جب بھی اسکرین پہ کوئی ایریا ایسا ہوگا جس کو ریڈرا ہونا چاہیے لیٹ سے ایک بٹن ہے اور اس بٹن کے اوپر کوئی آپ کی دوسری ونڈو آئی ہوئی تھی اور وہ ونڈو وہاں سے ریمو اور اس بٹن کے وہ ایریا انکور ہوئے ہے اور اسے ریڈرا ہونا چاہیے یا ایک اور اگزامپل ہے اس بٹن کے اوپر ماؤس ڈاؤن ہوا اور اس بٹن نے ڈیسائڈ کیا کہ اب مجھے پریسڈ اسٹیٹ شو کرنی ہے یعنی دبا بٹن شو کرنا ہے تو اس کا مطلب پورا کا پورا بٹن ریڈرا ہونا چاہیے بٹن نے اپنی اسٹیٹ علیحدہ یاد رکھی ہوئی کہ وہ پریسڈ ہے اور پورا کا پورا ریڈرا ہونا چاہیے تو ایک تو چیز یہ ذہن میں آتی ہے کہ جیسے ہی ماؤس ڈاؤن ہوا وہیں سے ریڈرا شروع ڈرا کرنا شروع کر دیں لیکن جو ونڈوز کا اسٹائل ہے اس میں یہ الاؤڈ نہیں ہے اسٹائل میں آپ کو ضروری ہے کہ یہ سارے کام آپ پینٹ میں کریں یعنی آپ کو جب پینٹ کا میسج آتا ہے تو دیٹ مینس کہ اب آپ ایریا میں ڈرائنگ کر سکتے ہیں تو بٹن صرف ونڈوز کو یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ایریا یہ جو بٹن کا ایریا ہے یہ انویلڈ ہو گیا یہ ایک انویلیڈیٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں کہ یہ انویلڈ ایریا ہے اس کو ریڈرا ہونے کی ضرورت ہے اور ونڈوز تھوڑی دیر بعد آپ کو دوبارہ میسج بھیجے گی پینٹ کا اور جس میں آپ ایکچولی ڈرائنگ کریں گے تو یہ اسپلٹ کام ہے کہ آپ کسی بھی ایونٹ کے ریئیکشن میں اگر یہ ڈسائڈ کرتے ہیں کہ کوئی چیز ریڈرا ہونی ہے تو آپ اسے انویلیڈیٹ مارک کرتے ہیں اور لیٹر جب آپ کو پینٹ کا ایونٹ آتا ہے تو آپ اسے ڈرا کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے ہو سکتا ہے کوئی ایریا کسی اور ونڈو کے موو کرنے سے انکور ہوا ہو آپ نے ونڈو میکسیمائز کی ہو کوئی ایریا اس وجہ سے انویلڈ ہو رہا ہو, ہو سکتا ہے کوئی ماؤس موو سے انویلڈ ہو رہا ہو, ہو سکتا ہے کوئی کی کلک سے انویلڈ ہو رہا ہو اور یہ سارے کے سارے سیپریٹلی یا سائملٹینیسلی ہو رہے ہیں اور ونڈوز یہ اپٹیمائز کر سکتی ہے کہ لیٹس سے 100 ملی سیکنڈز کے اندر پچھلے جو بھی ایونٹس ہوئے ان سارےوں کے لیے ایک ہی بار اپ کو کہہ کے پینٹ کر دے بجائے اس کے کہ اپ سٹیپ بائی سٹیپ پینٹ کرتے رہیں یعنی تھوڑا سا اپ نے ماوس ڈاؤن میں کیا پھر کوئی اور ونڈو پر آگئی وہ اپ کو ان ویلڈ ایریا کنٹرول رکھنا پڑا اس سارے کے بجائے وہ ایک بار اپ کو کہتا ہے کہ پینٹ کریں اور یہ اپ کی باؤنڈز صرف اتنا ایریا اپڈیٹ کرنا ہے. تو یہ ایک اسپیشل بٹ بیسک آئیڈیا کیا ہے کہ ہر ونڈو نے ایک میسج کیو کو ریٹریف کرتے رہنا ہے اور میسجز کو ریسپونڈ کرتے رہنا ہے تو جب ہم ڈبلو پی ایف میں ایپلیکیشن کو اسٹرکچر کرنے کی بات کریں گے تو ہمارا پہلا ٹاپک یہ ہوگا کہ یہ میسج لوپ کہاں ہے اگین ہم نے جو چھوٹی سی سی پلس میں ایگزامپل لکھی تھی اس کا ٹوٹل مقصد یہ تھا کہ جب ہم میسج لوپ کی بات کریں تو آپ کو اتنی ہائپوتھیٹیکل نہ لگے آپ کو ایکچولی ریلیٹ کر سکیں کہ ہم کس قسم کے کوٹ کی بات کر رہے ہیں ایک لوپ جو ایونٹس کو چیک کر رہا نے لے لیا ہے اور بیچ میں کیو آ گئی ہے تو لوپ جو کیو میں سے میسج نکال رہے وہ میسج لوپ وہ کہاں ہے کیونکہ اگر کوئی میسج لوپ نہیں ہوگا اور ہم صرف انٹرفیس شو کر دیں گے تو ساتھ ہی اپلیکیشن ٹرمینیٹ ہو جائے گی جیسے آپ اگر سی پلس پلس میں پروگرام لکھ رہے ہیں آپ سکرین پہ کچھ ڈرا کرتے ہیں اور اس کے بعد کچھ نہیں کرتے تو پروگرام ٹرمینیٹ ہو جائے گا کے وہاں پہ ایک میسج لوپ ہے جو پروگرام کو تب تک کنٹینیو رکھے جب تک ایگزٹ میسج نہیں آتا جو کیسے آتا ہے جب آپ ونڈو کا کراس بٹن دباتے ہیں یا مینیو میں سے ایگزٹ چوز کرتے ہیں یا اپلیکیشن خود سے ایگزٹ کال کرتی ہے تو آپ کو کیو میں ایکزٹ میسج آتا ہے تو اس ساری ڈسکشن کی بیس پہ میسج لوپ کو آپ یاد رکھیں آپ ان یہ میسیج ریٹریو کرنے یہ یہ لوپ کسی نہ کسی جگہ ایگزسٹ کر رہا ہے اور یہ اس کو ہم یہ ڈسپیچ کا ورڈ انویلیڈیٹ کا ورڈ پینٹنگ کا ورڈ میسیج لوپ کا ورڈ میسیج ٹارگٹ کا ورڈ یہ یاد رکھیں اور اس کی کنٹیکسٹ میں ہم نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے کہ جب ڈبلیو پی ایف میں اپلیکیشنس کو سٹرکچر کرتے ہیں تو یہ میسیج لوپ کہاں ہوتا ہے اور کیا کمانڈس ڈالنے سے یہ انشور ہوتا ہے کہ یہ میسیج لوپ ایکچولی چلے گا اور آپ کی ंडो अपियर होके ही डिटर्मिनेट नहीं हो जाएगी नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा खुदाफिज